ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس علامہ سید رضی نے حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کی تشریح یوں کی ہے اگر انسان صاحب دولت و سروت ہو تو وہ جہاں کہیں ہوگا اسے دوست و آشنا مل جائیں گے جس کی وجہ سے اسے پردیس میں مسافرت کا احساس نہ ہوگا اور اگر فقیر و نادار ہو تو اسے وطن میں بھی دوست و آشنا میسر نہ ہوں گے کیونکہ لوگ غریب و نادار سے دوستی قائم کرنے کے خواہش مند نہیں ہوتے نہ اس سے تعلقات بڑھانا پسند کرتے ہیں اس لیے وہ وطن میں بھی بے وطن ہوتا ہے اور کوئی اس کا شناسہ و پرسان حال نہیں ہوتا